لقد لسبع ان ایک طرف آل شکر گزار دوسری طرف ایک اور قوم کا ذکر جن کو اللہ نے اسی طرح بہت نعمتوں سے نوازا تھا لیکن ان کی ناشکری نے ان کی نعمتوں کو ختم کر دیا سبا کے لیے ان کے اپنے ہی مسکن میں ایک نشانی موجود تھی قوم سبا اپنے وقت کی بہت مالدار تجارت پیشہ اور زراعت پیشہ قوم تھی اور ان کے تجارتی اسفار جو تھے وہ بھی بڑے کامیاب تھے یمن سے لے کر شام تک کے علاقے میں ہزاروں بستیاں انہوں نے بنا رکھی تھیں ہرے بھرے راستے تھے اور سفر بہت سہولت کے ساتھ ہوتے تھے اس سے ان کی تجارت بہت چمکی ہوئی تھی اسی طرح چونکہ سمندر کے کنارے کے قریب تھے تو وہاں سے سمندر پار بھی ان کی تجارت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی لیکن انہوں نے کیا کیا فرمایا دو باغ دائیں اور بائیں کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رسک اور شکر بجا لاؤ اس کا اللہ نے بس اتنا ہی چاہا تھا ان سے کہ وہ نعمتیں استعمال کریں مگر شکر ادا کریں اللہ کے بندے اللہ کے وفادار بن کر رہے ملک ہے عمدہ اور پاکیزہ اور پرور ہے بخشش فرمانے والا مگر وہ منہ مو موڑ گئے یعنی شکر ادا نہیں کیا آخر کار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا انہوں نے ان کی جو اریگیشن کا سسٹم تھا وہ بہت زبردست تھا کہتے ہیں کہ پہاڑوں میں گرے ہوئے شہر تھے پہاڑوں سے چشمے اور ندی نالے بہ کے آتے تو اس پانی کو روکنے کے لیے انہوں نے بند باندھے ہوئے تھے کہ وہ ضائع نہ ہو اور اس طرح ان کی زراعت جو تھی وہ بہت عروج پر تھی لیکن انہوں نے جب اللہ کی نا کی ناشکری کی تو وہی پانی جو ان کے کھیت سے کرتا تھا ان کے لیے رزق اور خوشحالی کا ذریعہ تھا اسی پانی سے ایسا سیلاب آیا جب بند ٹوٹا کہ ان کی زمین کے اوپر سے جو زرخیز مٹی تھی وہ ساری بہ گئی اور پیچھے جو زمین رہ گئی وہ کچھ اگانے کے قابل نہ تھی اور ان کے پچھلے دو باغوں کی جگہ دو اور باغوں نے دیے جن میں کڑوے کو پھل اور جھاؤ کے درخت تھے یعنی وہ کے قابل زمین نہ رہی اور کچھ تھوڑی سی بیری یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ ناشکری کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا دنیا میں اللہ نے نشانی دکھا دی کہتے کہ ایک ہزار سال تک یہ قوم بہت ترقی پر رہی بہت عروج پر رہی لیکن پھر انجام یہ ہوا اور ناشکر شکرے انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم کسی اور کو نہیں دیتے یعنی جب بھی انسان سے کوئی نعمت چھنے ضرور سوچے کیا گناہ کیا ہے کیا غلطی کی ہے کہاں نا پن کیا ہے کہاں اللہ کو یاد نہیں رکھا کہاں نعمت پا کے اس کی فرما برداری کی بجائے اس کی ناشکری کرنا شروع کر دی اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بسا دی اور اس میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی یعنی ان لوگوں کو پورا ایک ان کا جو سفر تھا اس میں ہر مناسب فاصلے پر ایک ایک بستی ہوتی تھی جس میں ان کے امن امان کے بھی سسٹم موجود تھے اور اس کے علاوہ کھانے پینے کی بھی سہولتیں تھیں اور سفر سارا ہی بہت خوشگوار ہوتا تھا آج بھی آپ اگر کچھ ترقی آفتہ علاقوں میں جائیں جہاں بڑے بڑے ہائی ویز ہیں اور راستے میں مختلف طرح کی ریسٹ پلیسز بنی ہوئی ہیں تو سفر بذات خود سفر نہیں بلکہ ایک تفریح بن جاتا ہے کہ جہاں چاہے انسان روک لے ریسٹ کر لے کھائے پیئے انجوائے کرے اور پھر اس کے بعد دوبارہ سفر پہ چل پڑے تو یہ کئی ہزار سال پہلے ان کو یہ سب نعمتیں میسر تھیں فرمایا چلو پھر ان راستوں میں رات دن پورے امن کے ساتھ یعنی رات کو بھی سفر سے کوئی خوف نہیں تھا مگر انہوں نے کہا ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے یعنی انہیں ایسا غرور اور تکبر آیا اور ایسی باتیں کہنے لگے وقت کہتا تو انسان ہسی مذاق میں ہی ہیں ایسی باتیں کہ جب انسان کو بہت نعمتیں مل جاتی تو انسان کہتا ہے کبھی ہم بھی دوسرا مزاق چکتے کہ جب نعمت نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے تو اسی قسم کے کچھ بول بولے انہوں نے یا اسی طرح کے عمل کیے انہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا اسی اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو منفی باتیں ہنسی مزاق میں بھی نہیں کرنی چاہیے اور اپنے اوپر بد دعا نہیں کرنی چاہیے نہ اپنی اولاد پر اور نہ ہی اپنے پیاروں کے لیے اگر ان سے کوئی تکلیف پہنچ بھی جائے کوئی پتہ نہیں اس قبولیت کا وقت ہو اور انسان کسی بڑی مشکل میں جا پڑے آخر کار ہم نے انہیں افسانہ بنا کے رکھ دیا بس کہانیاں ہی رہ گئی ان کی کوئی چیز ان کی نہ بچی اور انہیں بالکل بتر کر ڈالا یعنی ایسی منتشر ہوئی وہ قوم کے دنیا بھر میں پھیل گئی اور ان کا یہ بکھرنا ایک محاورہ بن گیا کہ فلاں لوگ ایسے بکھرے جیسے قوم سوا یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر اور شاکر ہو ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا اس نے چال چلی اور اس نے سوچا کہ میری یہ چال کامیاب ہو جائے گی اور وہ ہو گئی کیونکہ ابلیس نے ڈے ون پہ کہا تھا کہ میں انسانوں کو اس طرح پھانسوں گا کہ وہ شکر گزار نہ ہوں ان کی اکثریت نہ شکریہ ہو جائے گی تو یہی اس کا وار اس قوم پہ چل گیا اور انہوں نے اسی کی پیروی کی بجز ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھا لیکن جب برائی کثرت سے پھیل جائے اور مومن تھوڑے رہ جائیں تو پھر معاملہ اکثریت کے مطابق ہی ہو جاتا ہے ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا زور نہ تھا مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے یعنی جب انسان کے اندر آخرت کے یقین میں کمی ہوتی ہے تو اس سے بہت خرابیاں ہونے لگتی ہیں تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے یعنی وہ خود دیکھتا ہے کہ کون بندہ کیا طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہے تو یہ دو مثالیں آمنے سامنے ہیں ایک طرف آل داؤد ہے شکر گزار تو ان کا انجام کیا ہوا اور دوسری طرف قوم سبا ہے جس نے ناشکری کی اور اس کا کیا انجام ہوا دین اظام تم من دون لکون صلا علیہ وسلم ان مشرقین سے کہیے پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہو وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہیں نہ زمین میں وہ آسمان و زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہیں ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافے نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی ان یعنی قیامت کے دن تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے تمہارے رب نے کیا جواب دیا وہ کہیں گے ٹھیک جواب ملا ہے اور وہ بزرگ و برتر ہے یعنی یا اس دن کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جب قیامت کے دن کوئی سفارش کرنے والا کسی کے حق میں سفارش کی جب اجازت طلب کرے گا تو پھر اس کے بعد انسان کا ڈر کے مارے حال کیا ہوگا یعنی اپلیکیشن گئی بھی ہے پتہ نہیں جواب کیا آتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیے کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے یعنی یہ جو اللہ کو نہیں مانتے اللہ کو معبود نہیں سمجھتے ان سے یہ تو پوچھئے کہ ان کو یہ سب کھلا پھلا کون رہا ہے کہو اللہ اب لا محالہ ہم میں میں اور تم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا گمراہی میں پڑا ہوا ہے ان سے کہیے جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی کوئی باس پورس تم سے نہ ہوگی اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہیں کی جائے گی ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے ان سے کہیے ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کون ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے یعنی اللہ کے ساتھ. ہرگز نہیں, زبردست اور دانا تو بس وہ اللہ ہی ہے اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں نہ اس کی ذات میں اور نہ صفات میں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے مگر اکثر لوگ جانتے ہی نہیں کن اکثر عالمون تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے جو آپ کی امت ہے کہ ہم اپنے نبی کے بارے میں ان سب لوگوں کو بتائیں جن کو معلوم نہیں تاکہ وہ ان کو اپنا رہنما مان کر کامیابی تک پہنچے دنیا کی زندگی بھی اپنی خوبصورت بنائے اور آخرت کی بھی یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو کہو تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو اور نہ گھڑی بھر پہلے اسے لا سکتے ہو یہ کافر کہتے ہیں ہم اس قرآن کو ہرگز نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آیو کسی کتاب کو مانیں گے یعنی صاف انکار اللہ کی طرف سے آئیو رہنمائی کا کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے آج تو بڑے شوق سے انکار کر رہے ہیں لیکن کل شامت کیا آئے گی وہ کل ہی پتا چلے گی اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے ایک دوسرے کو بلیم کریں گے جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے تم نے ہمیں بھٹکایا وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی نہیں بلکہ تم خود مجرم تھے تم خود ذمہ دار ہو اپنی غلطی کے وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے نہیں بلکہ شب اور روز کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرائیں آخر کار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں گے اور ہم ان منکرین کے گلوں میں توق ڈال دیں گے کیا لوگوں کو اس کے سوا اور کوئی بدلا دیا جا سکتا ہے کہ جیسے اعمال ان کے تھے ویسے ہی وہ جزا پائیں یعنی محض بلیم کرنے سے ان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے یعنی سب سے زیادہ تو جو اس بستی کے مند من پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہی وہ انکار کر دیتے ہیں انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال اور اولاد رکھتے ان کو اسی چیز کا گھمنڈ مار گیا اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں دنیا میں بھی ہم لوگ ہیں آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میرا رب جسے چاہتا ہے کچھ آدھا رسک دیتا ہے وہ اس لیے نہیں دیتا کہ کوئی شخص ڈزرو کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اللہ عطا کرتا ہے شخص بہت دیکھ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود رزق میں تنگی ہوتی ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو یعنی اللہ اس سے متاثر نہیں ہوتا ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیکمل کرتے رہے یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے اور بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے یعنی قیامت کے دن پھر جنت میں جا کر رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچہ دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کریں گے تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رسک دیتا ہے جسے چاہتا ہے نفا تلا دیتا ہے پھر دوبارہ اس کی تکرار کی گئی کہ رسک کی وجہ سے کسی کو بڑا چھوٹا مت سمجھو جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے یعنی آپ دیکھیے جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں کیا کچھ خرچ کر چکے ہیں کیا وہ سب پیدائش کے وقت ہمارے پاس تھا نہیں زندگی چلتی رہی اور ہم اپنی ضرورت پوری کرتے رہے اور اگر ہم سارا حساب لگانے بیٹھیں کہ جو ہم نے کھانا کھایا اس کی قیمت کیا ہے یا جو لباس آج تک پہنے اس کی قیمت کیا ہے یا جن گھروں میں رہے تو یہ ساری چیزیں اگر یہ سارا بجٹ کیلکولیٹ کیا جائے یہ ساری چیزوں کا ایک حساب کیا جائے تو انسان پریشان ہو کے رہ جائے کہ میں اتنا کچھ کھا چکا ہوں اور اتنا کچھ خرچ کر چکا ہوں اور جب میں پیدا ہوا تھا تو, تو اس میں سے کوئی چیز نہیں تھی میرے پاس تو یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے کہ انسان استعمال کرتا جاتا ہے چلتا جاتا ہے اور آگے اللہ تعالیٰ اور دروازے اس کے لیے کھولتا جاتا ہے اور وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کرتے تھے تو وہ جواب دیں گے پاک ہے آپ کی ساتھ ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے ہم اس وقت کہیں گے کہ آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے کہ چکھو اب اس عذاب کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہارے ان معبودوں سے برگشتہ کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ گڑا ہوا ہے ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو سری جادو ہے یہ یعنی ان کے سارے جو قول اقوال ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں کہ ان کے بلیفس کیا ہیں اور یہ کیا سمجھتے ہیں ان کی عقل کہاں خطا کھا رہی حالانکہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب نہیں دی تھی کہ اسے پڑھتے ہوں اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی خبردار کرنے والا بھیجا تھا ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا اس کے اشرے اشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے یعنی ان کے پاس وہ مال و دولت نہیں جو قوم صبا کے پاس تھی مثلا مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹ تو دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میں تمہیں بس ایک بات کی نصحت کرتا ہوں خدا کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو یعنی زیادہ لوگوں کی بات نہیں کی اکیلے اور پھر دو کیونکہ جتنے زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں پھر بات کہیں سے کہیں چلی جاتی فوکس نہیں رہتا اور سوچو تمہارے صاحب میں آخر کون سی ایسی بات ہے جو جنون کی ہو وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تمہیں متنبہ کرنے والا ہے ان سے کہیے اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو تمہیں کو مبارک یعنی میں اپنے اس تبلیغ کے کام پر تم سے کوئی صلہ نہیں چاہتا میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے ان سے کہیے میرا رب مجھ پر حق کا علقا کرتا ہے اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے کہو حق آ گیا اور اب باطل کے کیے کچھ نہیں ہو سکتا کہو اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا ببال مجھ پر ہے اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کے بنا پر ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے وہ سب کچھ سنتا اور قریب ہے سمیع قریب کاش تم دیکھو اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے یعنی موقع گزر گیا آپ. اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لاتے تھے یعنی اپنے وہم و گمان سے باتیں کرتے تھے اور ان پہ جمے ہوئے تھے اس وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے جس طرح ان کے پیش رو مشرب محروم ہو چکے ہوں گے انکانوفی شک کے مریب یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے تھے جو ان کو بے چین کیے ہوئے تھا سورت فاطر بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے الحمد للہ فاطر واطی ول ارد جا اجنحت اکتی رسلا رسول وسلابا یزید الخلق ما یشا ان اللہ اعلی کل شی ان قدیر تعریف اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رسا مقرر کرنے والا ہے یعنی اللہ سبحان نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے جو پیغام بھیجا ہے وہ فرشتوں کے ذریعے بھیجا ہے اور ان فرشتوں کو خاص پاور عطا کی ہیں ایسے فرشتے جن کے دو دو تین تین اور چار چار بازو ہیں وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ان کے چھ سو پر تھے زمزم کے کنویں کے بارے میں آتا ہے کہ فرشتہ نے اپنی ایڑی یا بازو سے زمین میں گڑا کر دیا جس سے وہاں سے پانی ابلایا یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں اس لیے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں سارے اختیارات کا مالک صرف اللہ ہے وہی رسک دیتا ہے وہی اولاد دیتا ہے وہی مشکلیں آسان کرتا ہے اس لیے بندے کو ہر حال میں براہ راست ڈائریکٹ اس کی طرف جانا چاہیے وہ زبردست اور حکیم ہے لوگوں تم پر جو اللہ کے احسانات ہیں انہیں یاد رکھو کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رسک دیتا ہو اگر اللہ تعالیٰ تمہاری فصلوں کو نہ اگنے دے تو کسی میں طاقت نہیں کہ وہ اگا سکے اب جن علاقوں میں کہتا آتا ہے تو یہ بھی ایک نشانی ہے نا اللہ تعالیٰ وہاں نہیں اگاتے نہیں بارش بھیجتے ساری دنیا میں مل کے وہاں کچھ نہیں اگا سکتی کوئی معبود اس کے سوا نہیں آخر تم کہاں سے دھوکا کھا رہے ہو کون تمہیں بہکا رہا ہے اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں اور سارے معاملات آخر کار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں یعنی فیصلہ لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں کہ اگر یہ جھٹلائیں گے تو یہ کو نقصان دیں گے فیصلہ تو اللہ کے پاس ہے اور وہ ان کو پوچھے گا اور پکڑے گا یا لوگو ان وعد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے برحق ہے یعنی آخرت کا وعدہ فلا کم الحیات دنیا تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے دنیا کی زندگی کا دھوکہ کیا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ جو کچھ وہ انجوائے کر رہا ہے یا رہ رہا ہے کھا پی رہا ہے سوتا ہے اٹھتا ہے جاگتا ہے یہ سلسلہ شاید ہمیشہ چلتا رہے اور پھر ختم ہو جائے گا انسان اور آئندہ کوئی حساب کتاب نہیں یہ مت سمجھنا اور نہ وہ بڑا دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں کوئی دھوکا دینے پائے کہ تم اللہ کی بات نہ مانو در حقیقت شیتان تمہارا دشمن ہے اس لیے اب تم اسے اپنا دشمن ہی سمجھو تو انسان دشمن کی بات کبھی نہیں مانتا تو اس کی بات بھی نہ مانو وہ تو اپنے پیروکاروں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دو میں شامل ہو جائیں یعنی اس کی بات ماننے کا مطلب یہ ہے کہ انجام بھی پھر اسی کے ساتھ ہو جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے اف منزوئین الحسو املی فرا حسنا بھلا کچھ ٹھکانا ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لئے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو ایسا شخص کیسے ہدایت پا سکتا ہے جو برائی کو اچھا سمجھے اپنی غلطی کو غلطی نہ مانے حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راس دکھا دیتا ہے یعنی ایسے لوگوں کو پھر ہدایت نہیں ملتی جو برائی کو اچھا سمجھے اپنی غلطیوں پر خوش ہو بس خام میں آپ کی جان ان لوگوں کی خاطر غم اور افسوس میں نہ گھلے جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے وہ اللہ ہی تو ہے جو ہاؤ کو بھیجتا ہے پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں اور اسی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی تھی سوکھی تھی کہت زدہ تھی مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا جیسے صحرا پہ بارش پڑے تو ایک دم وہاں پر ہر طرف گرینری ہو جاتی ہے تو ایسے ہی قیامت کے دن مٹی کے اندر ملے ہوئے انسانوں کے جسم دوبارہ من کا جو عزت عزت چاہتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے کیونکہ بہت دفعہ انسان انا عزت کے مسئلے کی وجہ سے حق قبول نہیں کرتا اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے اچھے کلمات بہترین ذکر اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے یعنی خالی باتیں کام نہیں آتی جب تک انسان کچھ کرے نہ رہے وہ لوگ جو بے چال بازیاں کرتے ہیں یعنی غلط باتیں کرتے ہیں اور فریب کاریاں کرتے ہیں اور چالاکیاں کرتے ہیں اور دین میں بھی وہ دھوکہ بازیاں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے کیونکہ اللہ سب جانتا ہے وہ مکر الا اکا ہوا یبور اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا انسان کو اس کی حقیقت یاد دلائی جا رہی ہے کہ وہ ہوش میں آئے پھر نطفے سے پھر تمہارے جوڑے بنا دیے یعنی مرد اور عورت کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی بچہ جنتی ہے مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے اللہ کے لیے کام بہت آسان جس ہے جس کی چاہے زندگی بڑھا دے جس کی گھٹا دے کیونکہ دعا جو ہے اس سے تقدیر بھی بدل جاتی اور اسی طرح سلح رحمی سے انسان کی عمر میں برکت ہوتی ہے اور پانی کے دو ذخیرے یکسہ نہیں ہیں ایک میٹھا اور پیاز بجھانے والا پینے میں خوشگوار اور دوسرا سخت کھاری کے حلق چھیل دے مگر دونوں سے تم ترو تازہ گوشت حاصل کرتے ہو پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو اور اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینا چیرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو کیونکہ بہت سے کھانے پینے کی چیزوں کی ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ سمندر کے ذریعے ہوتی ہے کشتیوں کے ساتھ یعنی کشتیوں کے ذریعے لوگ ادھر ادھر لے جاتے ہیں اور اس کے شکر گزار بنو وہ دن کے اندر رات کو اور رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے یعنی پتہ ہی نہیں چلتا ایک دوسرے میں تبدیل ہو جاتا ہے ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا خود بخود ہو رہا ہے یہ سب چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک کے لیے چلا جا رہا ہے یعنی اپنی گردش میں ہے وہی اللہ جس کے یہ سارے کام ہے تمہارا رب ہے بادشاہ اسی کی ہے اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پر ایک کے مالک بھی نہیں ہے انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعا سن نہیں سکتے سن لے تو تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. یعنی وہاں جا کر کہیں گے کہ ہم نے کب کہا تھا کہ ہم سے کچھ مانگو اور ہم نے کیا کب کہا تھا کہ ہم تمہاری دعائیں سننے والے ہیں یا تمہارے غم بانٹنے والے ہیں حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا یعنی اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ غیر اللہ سے مانگنے میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں یا سن تم الفقرا اہ اے لوگو اے سب لوگو نیک بد عالم جاہل عورت مرد کالا گورا سب کے سب یا ایو الناس انتم الفقراء تم سب محتاج ہو سوچیے ذرا کہ کبھی کسی نیک سے نیک شخص نے یہ کہا کہ میں بہت نیک ہوں مجھے مزید نکی کی ضرورت نہیں یا مجھے اللہ کی رحمت کی ضرورت نہیں میں تو خود ہی اپنی ذات میں بہت کچھ ہوں نہیں ہر ایک محتاج ہے کوئی کتنا کچھ بھی کر لے فرشتے جو دن رات اللہ کے حضور جھکے رہتے ہیں قیامت کے دن کہیں گے یا اللہ ہم نے تیری عبادت کا حق نہیں ادا کیا ما عبدنا کا حق عبادتک تو جب وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں تو پھر ہم انسانوں کو بھی اللہ ہی سے مانگنا چاہیے اللہ ہی سے اپنی ضروریات اس کے سامنے رکھنی چاہیے اور اللہ تو غنی اور حمید ہے وہ ایک ذات ایسی ہے کہ جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں نہ کسی کی عبادت کی نہ کسی کے صدقہ خیرات کی اور نہ کسی اور چیز کی اور باقی انسان وہ سب محتاج ہیں آپ دیکھیے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دعائیں مانگا کرتے تھے جنگ بدر میں جب آپ پریشان تھے کہ دشمن ان سے تین گنا زیادہ تعداد میں سر پہ آ کھڑا ہوا تھا تو آپ سجدے میں پڑے اور رو رو کر اللہ سے پکار پکار کے دعائیں کر رہے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون ہو سکتا ہے کوئی بھی نہیں تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں میں سے سب سے بڑے ہیں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں وہ اللہ سے خود مانگ رہے ہیں، تو ہمیں ان سے مانگنا چاہیے اللہ ہی سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے مانگنا چاہیے فرمایا وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بوجھ کا ایک ذرا حصہ بھی ادنا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو یعنی قیامت کے دن تو کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں سب سے زیادہ فکر دنیا میں آپ دیکھیں کہ رشتہ داروں کو ہوتی ہے اگر کسی پہ کوئی موت کی تکلیف آ جائے کوئی نقصان ہو جائے تو وہ ہی پہلے آتے ہیں قیامت کے دن وہ بھی نہیں آئیں گے تو باقی کس نے آنا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صرف ان لوگوں کو خبردار کر سکتے ہیں جو بندے کے اپنے رب سے ڈرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے وہ اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے نیک کوئی بنتا ہے تو اپنے آپ کو فائدہ دیتا ہے اور پلٹنا سب کو اللہ کی طرف ہے وہ مایست اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہوتے وہ لو ظلمات نور تاریخیاں اور روشنی یکساں نہیں وہ لوز ہرور نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے وہ مایست اموات اور زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں جب یہ سب چیزیں برابر نہیں ایک جیسی نہیں تو اچھے اور برے عمل بھی برابر نہیں اچھا اور برا انجام بھی ایک جیسا نہیں انسم یشا مگر اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں دفن ہیں یعنی جو مرنے کے بعد ان کی جب جانی چلی گئی تو نہ وہ سن سکتے ہیں نہ وہ بول سکتے ہیں نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں تو اسی طرح جو لوگ دنیا میں زندہ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کان استعمال نہیں کر رہے وہ بھی ایسے ہی ہیں گویا وہ مرے ہوئے ہیں مردہ ہیں تو ان کے اوپر کوئی بات اثر نہیں کرتی ان کو کچھ سنائی نہیں دیتا حق پہچانا نہیں جاتا ہم نے تو آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنوع کرنے والا نہ آیا ہو اب اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جٹلا چکے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل صحیفے اور روشن ہدایات دینے والی کتاب لے کر آئے تھے پھر جن لوگوں نے نہیں مانا ان کو میں نے پکڑ لیا اب دیکھیے کہ جنہوں نے کتاب کو نہیں مانا ہدایات کو نہیں مانا تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا اور دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی